سنالرحمن و رحمۃ الرحمہ اللہ و رحمۃ اللہ علیکم و اللہ وبرکاتہ تمام سلامت کرتے ہیں ہمارے کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر سات سو بائیس ابلی تین تک اور تین سو چونسٹھ اراج و نمبر ہم لوگ میں ہیں اللہ اس مقدس نمبر اٹھائیس اور یا آسامیوں کے لغوی معنی اور توجی میں اس میں جو ہے ہم نے دو تین کتابوں سے جو ہے تھوڑا لیا تھا کتاب ودتائم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سننے والے ہونے پر انہوں نے جو دلیل دیا کہا دو دلیل ہے پہلا دلیل یہ ہے کہ کی آوازوں میں سے کوئی بھی اللہ سے مفی نہیں ہے بس اللہ سننے والا ہے ایک دلیل دیا وہ ذات پاک ہر معلوم چیزوں کا عالم ہے اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر معلوم چیزوں کا عالم ہے اور ان معلومات میں سے ایک معلومات کی آواز سے پس اللہ تعالیٰ کو معلوقات کا علم ہے تو لہٰذا اللہ سمی ہے یہ دلیل پہ میں نے کہا بنداخی کے ذہن میں ایک اور چیز بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سمی اور بس ہونے پہ ایک اور دلیل پہ بنداکی کے ذہن میں یاش کی در کا حصہ کم تھوڑا سا توجہ یا ترق اور تفصیل سے دراؤں بنداخی کے ذہن میں جو اللہ تعالی ہے سننے والا ہی اس کی جو ہے ایک اور دلیل آ رہا ہے کہ کائنات وہ یہ کائنات کی ہر شے سنتا ہے ہاں جی اور ان سب کو سننے کی قوت و سلات اللہ اسمی جل جلالون نے ہی عطا کیا ہے بھی ذات کوئی بھی جو ہے ذاتی طور پر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے جس کسی کے بعد سننے کی طاقت ہے قوت ہے وہ سب اللہ کے دیا ہوا ہے جس طرح باقی تمام سر باقی تمام صفات جو انسان کے اندر ہے وہ اللہ کے دیا ہوا ہے. ہاں جی جس توقع انسان کے پاس ہے وہ سب اللہ کے دیا اسی طرح یہ قوت سماد بھی اللہ ہی کا کیا ہے <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> اور یہ مسلمہ اصول ہے ہاں جی کہ دو ایک چیز ہاں جی؟ چیز کا دینے والا اس چیز کا عطا کرنے والا خود اس چیز سے محروم نہیں ہو سکتا ہے جس طرح فارسی والے بولتے ہیں خوفتا رہ خوفتا کی گلند دیتا ہے خود سویا ہوا ہو دوسرے کو جگہ یہ نہیں ہو سکتا ہے تو جگنے والا جاگے کا جاگے ہوئے جگہ گا. اس طرح ہم پر ہمتیں موت منہ تو اس جو شاید کوئی چیز کو دیتا ہے کسی کو تو یہ نہیں ہو سکتا دینے والا خود کے پاس وہ چیز نہ ہو پھر دے دیجیے تو نہیں ہو سکتا ہے نا تو دیں گے وہ چیز دیں گے جو خود کے پاس ہے بس یہ متش لائقن فاقد و کس چیز کا دینے والا ہرگز اس چیز سے خود معروم نہیں ہوتا ہے خود کے پاس ہوتا ہے تو دیتا ہے کیونکہ فاقت و ش لاقن اور اگر کوئی خود کسی چیز کو نہیں رکھتا پاس کے پاس اور اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے دے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ اسمی ہیں کیونکہ سب کو سماعت اللہ نے دیا تمام موجود عالم سنتا ہے اور سننے کی طاقت کسی کے بھی اپنی ذاتی نہیں ہے سب کو اللہ نے ہی سننے کی طاقت دے دیا تو پھر اللہ نے جب سننے کی دے دیں طاقت دے, دے دے تو اللہ ضرور سننے والا ہے جی وہ سن و ہے ہیں کیونکہ خود سننے والا ہے تو دوسروں کو سننے کی طاقت دیں گے اور خود سننے والا نہ تو دوسروں کو سننے کی طاقت کیسے دیں گے تو ممکن ہی نہیں کیونکہ اسی ذات پاک نے ہی سب کو سننے کی قوت و سیلات عطا کیا ہے تو وہ خود بطریق اولا جب اس نے سب کو صلاحیت و سنی اور صلاحیتوں کو بتاتا کیا تو پھر وہ خود بطریق اولا جو اس صفحات کا مالک ہے اللہ دوسروں کو سننے کی طاقت دے خود سننے والا نہ ہو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا خود تو بطریق اولیٰ جو ہے اس سننے کی طاقت کا مالک ہے لہٰذا بس اللہ تعالی بطریق اعلیٰ جو ہے لیکن محلوقات مختلف آلات دوسری بات یہ مختلف, مختلف آلات و اسباب کے ذریعے سے سنتا ہے لیکن وہ ذات پاک بدون نے کسی کان یا دیگر اسباب و وسائل کے سنتا ہے کیونکہ وہ کسی چیز کا بھی محتاج ہے نہیں ہے وہ بے نیاز ہے لہٰذا جو ہے وہ کسی آلات کے بغیر سنتا ہے بس نفس سے جو ہے سماعت و جن سے سماعت اللہ کے لیے ہر صورت میں ثابت ہے ہاں جی لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے اللہ کی ایسے سنتے اور کیفیت کا جاننا لازم بھی نہیں ہے نیز اس ذات نے کلام پاک میں جب خود کو اسمی سے موصف فرمایا میاں فرما دیا تو پھر ہمیں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ایک مسلمان مومن کو انکار کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں ہے اللہ نے کہا کتنی جگہوں پر سمیع الا سمی العلیم الخن کامیابی ان شاء اللہ کہ کتنی جگہ کتنی جو ہے مورسم قدر تقرار ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان ظاہر ازباب ازباب اور حضر ہوا اسباب و وسیلہ یعنی کان کے بغیر سنتا ہے یعنی اسباب جو ہے اللہ تعالیٰ اسباب و وسیلہ ہاں یعنی کان کے بغیر اللہ سنتا ہے اور کان کے بغیر سننے کی سادہ مثال جو ہے سادہ مثال دنیا میں موجود ہے ہماری روح ہے کان کے بغیر سننے کی سادہ مثال ہمیں سمجھنے کے بھائی کان کے بغیر کیسے سنتا ہے تو اس کی مثال کان کے بغیر سننے کی سادہ مثال ہمارے روح ہماری روح ہے کہ ہم خواب میں دنیا جہاں کے مناظر دیکھتے ہیں ہاں جی اور لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لیکن یہ سب بغیر کان اور آنکھ کے کیونکہ آپ کا آنکھ بھی سویا ہوا آپ کا کان بھی سویا ہوا ہے ہاں جی لیکن آپ ساری چیزیں سن آپ کے روح دنیا گھوم کے آ جاتے ہیں ہمارے آنکھ اور کان جسم کے ساتھ سوئے ہوئے خواب میں ہیں ہاں جی بس ہمارے روح ان ظاہر اسباب کے بغیر سنتے اور دیکھتے ہیں بس ہماری روح کو یہ قدرت دینے والا اللہ عصمی جل جلالو نے ظاہرے اسباب کے کیوں نہیں سن سکتا جب ہمارے روح بدونے اسباب کے سن سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں سن سکتا ہے بلا کے شبہ و ذات پاک اسمی ہے سنتا ہے اور تمام مسموعات کا اسے علم بھی ہے وہ سنتا بھی ہے تمام مسموعات کے تمام سنی جا سکنے والی چیزوں کا اس کو علم بھی ہے لیکن کسی اعلیٰ واسب کا حرگت محتاج نہیں جس سے اللہ دوسرے تمام صفات کے لیے ہاں تمام صفات اس کے ذاتی ہے تمام صفات جلالی جمالی کمالی سب وہ بھی ذات مالک ہیں تو اس طرح قوت سماعت کے بھی ذات مالک ہیں اور وہ کسی اعلیٰ کا محتاج نہیں ہے دن میں جو کسی اعلیٰ و آزباب کا حرگت محتاج نہیں کیونکہ وہ ذات غنی مذلاق ہے اپنے خود فما تم الفقرا اللہ علغ اللہ ہاں جی وہ غنی الحمید النقط الماء اللہ تاریخ اور بے نیاز مطلق بادشاہ صرف اللہ کے ذات ہے کیونکہ وہ ذات غنی ملق ہے اس کے ذات کسی بھی چیز کا کسی بھی حال میں محتاج نہیں ہے اس کے ذات کسی بھی چیز کا کسی بھی حال میں ہاں جی محتاج نہیں ہے وہ بے نیاز ملق ہے تو تمام شفات اس کی ذاتی ہے وہ کسی سے اس نے لیا نہیں پانچویں کتاب جو ہیں یہ بندہ کی طرف سے توضیحات تھی ہاں جی جو اللہ کی جو ہے شمیع ہونے پر جو دلیل جو ہے بنداخی دنیا سے شعر تھی آگے نمبر پانچ کی طرح فخل الدین راضی جب ارد النوجماعات کی بہت بڑے علماء میں سے مبصرین میں سے متکالم میں سے فلاں سفر بھی اپنے شہر ہیں اسما الحسنہ کی کتاب لوامی البیات بینات میں سفر نمبر سو اٹھائیس پر فلماتیں یہ کتاب اصل عربی میں ہے بند آقین اس عربی کو اپنی خود سے ترجمہ کیا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت جو میں نے بامح ترجمہ کی کوشش کیا آپ فرماتے ہیں جن سے سماں یعنی سننا اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل ہے اللہ تعالیٰ سنتے اللہ تعالیٰ کے جن سے سماں سننے کے صلاحیت حاصل ہے لیکن ہمارے سننے اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں صرف لفظی اشتراک ہے لفظ سما میں سے لفظ اشترا ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتے ہیں بس یہ ہے لفظ اشتراک حقیقت جو ہے سماں اور صفت سماں اللہ اور ہم یہ اس طرح جدا ہیں جس طرح اللہ کی ذات کی وجود اور ہمارے وجود میں کوئی شراکت نہیں ہے جس طرح اللہ وجود ہمارے ذات کی وجود میں کوئی شراکت نہیں اللہ کی سما اور ہمارے سماج میں کوئی شراکت نہیں اس طرح اللہ کی اور ہمارے سماج کی سما سما میں کوئی سمات ہماری سما میں کوئی اشتراک نہیں جس جی طرح ہماری ذات اور اللہ کی ذات میں کوئی اشتراک نہیں نیز اللہ کی وجود اور ہمارے وجود میں کوئی اشتراک نہیں اسی طرح ہماری صفات و سماعت اور اللہ کی سماعت میں کوئی اشتراک نہیں ہے ہاں جس جی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں سمجھنے سے قاصر ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہیں اس طرح اس کے صفات ذاتی کو بھی سمجھنے سے انسانی اقول قاصرے جو چیز ہم پر لازم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر خفی و چہر آواز کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ ہر خفی مخفی اور علنی آواز کو سنتا ہے ہاں جی اگر زمین کے تہ میں ایک چونٹی چلتا میں تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے آہٹ کو بھی سنتا کے چلنے کے پاؤں کے آہاٹ کو بھی اگر تمام محلقات عالم ایک ساتھ مختلف زبانوں میں مختلف حاجات مختلف زبانوں میں مختلف حاجات اللہ سے مانگے تو بھی وہ ذات ان سب کی دعاؤں کو ایک ساتھ سنتا ہے اتنا عظیم ہے جانب. ہاں دنیا میں جو ہے ساڑھے سات عرب انسان ہیں مثال کے طور پر اور یہ تمام انسان مختلف زبانوں میں ہاں جی اپنی اپنی مختلف حاجاتوں کو اللہ تعالیٰ سے ایک ہی لمحے میں سب ایک ساتھ مانگیں پھر اللہ تعالیٰ سب کا سنتا ہے اور ان میں کوئی مکس نہیں کرتا کوئی خلط ملت نہیں ہوتا سب کا الگ الگ سنتا ہے تمام زبان سنتا ہے وہ کسی زبان کے قید ہی نہیں اور کسی قسم کے اس میں ہاں جی ان سب کے جو ہے اللہ تعالیٰ ہاں جی سنتا ہے نہ کہ تمام معلومات عالم ایک ساتھ مختلف زبانوں میں مختلف حاجات مختلف زبانوں میں مختلف حاجات اللہ سے مانگے تو بھی وہ ذات ان ان سب کی دعاؤں کو ایک ساتھ سنتا ہے اور کسی قسم کی اس میں خلط ملط نہیں ہوتی ہے اور سب کی اجازت بھی اور سب کی اجابت بھی فرم کرتا ہے سب کی جو ہے ان دعاؤں کو اجابت بھی کرتا ہے وہ شاہ زین حسمی ہر کوئی مخلوق ساتواں آسمان پر کوئی دعا کرے اور اور کوئی دوسرا کوئی اور کوئی تحت شرا دعا مانگے اور اللہ ع دونوں کا ایک ساتھ سنتا ہے اور کوئی تحت شرا جو ہے زمین کے ہمیں کوئی دعا مانگے ایک تو آسمانوں میں کوئی دعا مانگے ایک نیچے زمین تہ میں کوئی دعا مانگے ایک ہی لامحے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ السمی دونوں کا ایک ساتھ سنتا ہے اس کے لیے دور اور نزدیک آہستہ و بلند آواز سرگوشیاں سبھی برابر ہیں یہ ہمیں سمجھنے کے ضرورت ہے اس سے نہ آسمانوں میں کوئی بات سننے سے رہ جاتی ہے ہاں جی نہ آسمانوں میں کوئی بات سننے رہ جاتی ہے نہ سمندروں کے تہ وہ ہر آواز کو سننے والا اور جاننے والا تمام موجودات عالم کے اپنے اپنی بولی اور زبان اور انداز گفتگو ہیں لیکن اللہ اسمیر کے لیے سب برابر ہیں اور سب کا اس مقدس اس مقدس اسم اسم سے مومن و مضمون کا حصہ اس کا حصہ کیا اس کا حصہ یہ کہ یہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اسے جو ہے کہ اسے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میں اللہ السمی جل جلال سے ہاں جی چھپ کر یا جو ہے چھپ کر یا چھپا کر ہاں جی چھپ کر یا چھپا کر, ہاں جی چھپ کر, چھپ کر کوئی بات نہیں کر سکتا وہ میری ہر بات سنتا ہے اور میں جو ہے ہمیشہ اس کے سامنے ہوں لہٰذا اللہ عصّی جل جلا سے حیا کرتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایسی بات یا گفتگو نہ کریں اللہ سن رہا ہے میں اللہ سے چھپ کر کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں ہاں اس بات پر آپ ایمان رکھیں گے تو پھر یقینی بات ہے اللہ ع سے حیا کرتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایسی بات یا گفتگو نہ کریں جس سے وہ ذات پاک جو ہیں ناراض ہوتا ہے اور نہ ہی ایسی باتیں سنیں نہ خود ایسی باتیں کریں کہ وہ میں اللہ سن رہا ہے نیسی باتیں سنیں کیونکہ اللہ بھی آپ کے ساتھ سنتا ہے جن کے سننے سے ذات پاک ناراض ہوتا ہے کیونکہ آپ جو بھی بات کریں یا سنیں اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے اس طرح ہم جو ہے بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کا یہ پختہ ایمان ہو ہاں جی اللہ سنتا ہے ہمارے ہر بات ہم اللہ سے شکر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے مغفی رکھ کر اللہ ایمان رکھیں تو اس طرح ہم بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں ہم بہت سے باتیں لوگوں سے چھپ سنتے ہیں اور کہتے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری تمام باتیں سنتے ہیں اور سننے اور جاننے کے بوجود ہم اللہ سے شرم نہیں کرتے یہ کتنی ناانصافی ہے ہمارے طرف سے ہاں جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے, اسم اس کے عظیم اس مقدس اور پر جو ہے پختہ ایمان نہ رہ کر جو ہے اللہ جو ہے اللہ سے شرم کریں غلط باتیں نہ کریں غالم گروش نہ کریں میزان تراشی نہ کریں بہتان تراشی نہ کریں ہاں جی ہر قسم کی حسد بخش کی باتیں نہ کریں کسی کے پی پیچھے برائی نہ کریں چو چل خوری نہ کریں اور وہ تمام کم جس سے اللہ نے اس کے رسول نے منع ہے ان سب سے اشتناب کریں کیونکہ آپ جو بھی بات کریں گے اچھی صاحب اللہ سنتا ہے اور جو بھی باتیں آپ سنتا ہے اچھے صاحب اللہ سنتا ہے لہٰذا اللہ سے چھپ کر نہ آپ کوئی بات سن سکتے ہیں نہ آپ کوئی بات کر سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں گرمی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان ان مقدس آسمان پر سچے ایمان رکھ کر پختہ ایمان رکھ کر ہمیں اپنی ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اخلاق سازی کردار سازی کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک باحیا انسان بن جائیں اللہ کے حضور میں میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو ان مقدس آسمان پر سچا ایمان لا کر یقین کی کیفیت میں رہ کر اللہ کی بندگی کرتے رہیں اور ہر کوئی کی بری باتوں سے اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے ہم اس کو کرنے سے بھی اجتناب کریں سننے سنانے سے بھی اجتناب کریں